پیش خدمت بے ہے بے نماز کی اہمیت, کی اہمیت اور بے نمازی, بے نمازی کا انجام اللہ ہاں Hey! اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو وصیت چھوڑی وہ سن لیجیے اللہ کے رسول نے ارشا اے لوگوں نے کی حفاظت کرنا اے لوگوں نے کی حفاظت کرنا نِمادوں کو لایا نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اپنی امت کو نمازوں کی وسیعت کر رہے تھے لیکن آج کتنے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ مسلمان کو ہر سہولت میسر ہے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے مسلمان کی جان پر بن جاتی ہے کہیں کان میں درد ہو گیا کہیں سر میں درد ہو گیا کہیں پیٹ میں درد ہو گیا وہ نماز جس نماز کو پیارے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا آج وہ نماز مسلمان کے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے لا حول ولا خوات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 جہاد مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نہیں بلکہ کفار کے ساتھ اللہ غفور میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ ڈرگ مباشرتن اپنے رب سے کلام کرتا ہے اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اپنے رب کو اپنی پکار سناتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد سرمایا کہ انسان نماز کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد سرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے رب جلال اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد سرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ رب بولے عزت اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے ایک گناہ مٹا دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَىٰ ازواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 من يهديه الله فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي لهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله حق تقاته والا تموتنا الا وانتم مسلمون ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کے مرنا عزیزانِ قدر آج اللہ رب العزت نے مجھنا چیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرح بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام پیارے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا جائے کیونکہ کثیر تعداد مسلمانوں کی آج نماز نہیں پڑتی اے میرے بھائیوں ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے او میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتی ہیں اللہ رب العزت نے سورة عداریات آیت نمبر چھپن کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون ارشاد فرمایا اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں یعنی ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالی پیارے بھائیوں توحید کے بعد جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے نماز وہ عبادت ہے جو بندہ مسلمان کو کسی حال میں بھی مواف نہیں ہے مگر تین قسم کے لوگوں کے علاوہ خواتین کا وہ طبقہ جن کو عید یا نفاذ کے عیام ہوں اسی طرح وہ بچے جب تک کہ وہ بلاگت کو نہیں پہنچ جاتے اسی طرح وہ انسان جو پاگل ہو جائے ان تین اشخاص کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے لیکن پڑھنی ضرور ہے معاف نہیں ہے اللہ عرب العزت نے سفر کی حالت میں چار اکات والی نماز کو دو اکات کر دیا لیکن پڑھنی ضرور ہے معاف نہیں ہے میرے بھائیوں نماز وہ عبادت ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا پیارے نبی جب تھوڑی سی ثکاوٹ محسوس کرتے آپ بلال حمشی کو حکم دیتے اے بلال آمان دور ہمیں راحت کن پہنچاؤ پیارے بھائی وہ عبادت ہے جو کہ اسلام کا اہم ترین دوسرا رقن ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک استباد کی گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ اور نیمال کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا اور رمضان کے عوضے رکھنا اور استعطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اسی طرح میرے بھائیوں حدیث جبریل کے اندر جو کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جناب جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی یا محمد عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد سرمایا کہ تو گواہی دے اس بات کی اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ اور میماز قائم کر زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اور اللہ کے گھر کا حج کر استطاعت ہو تو اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تو ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں اے معاذ تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا میری رسالت کی طرف بلانا اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں نماز وہ عبادت ہے ترمیزی کے اندر حدیث ہے جناب ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر جس کی نماز صحیح اور مکمل نکلی تو اس کے بقیہ پر غور کیا جائے گا میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا وہ رب کا حتی اعتیق اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی میرے بھائیوں پیارے نبی نے اس آیتِ کریمہ پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس مرد میں اللہ کے رسول نے وفات پائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں تھے آپ کو ہوش آتا آپ بھی ہوش ہو جاتے آپ کو ہوش آیا آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں آپ پھر بھی ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں پھر اللہ کے نبی بھی ہوش ہو گئے پھر آپ کو ہوش آیا پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجدار کر رہی ہیں پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ابی بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب تھوڑی سی سملتی ہے اللہ کے نبی اپنے دو صحابہ کا سہارہ لے کر مسجد میں تشریف لاتی ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی امامت کروا رہی ہے اللہ کے رسول ابی بکر رضی اللہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے جناب صدیق نے اللہ کے رسول کی قدام نماز ادا کی اور دیگر صحابہ کرام نے جناب رضی اللہ تعالی عنہ کی قدام نماز ادا کی پیارے بھائیو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے نماز ادا کرنے کے لیے اے میرے بھائیو اگر سننا چاہتے ہو تو سنو اپنے نبی کی آخری وسیعت اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو وصیت چھوڑی وہ سن لیجئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السلام السلام و ما ملكت ايمانكم اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا نمازوں کو ضائع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اپنی امت کو نمازوں کی وصیت کر رہے تھے لیکن اج کتنے ہی افسوس کی بات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 ہی ہے کہ کہیں مسلمان تجارت کے پیچھے لگ کے نماز چھوڑ دیتا ہے کہیں خرید و فروخت کے پیچھے لگ کر نماز چھوڑ دیتا ہے کہیں نوکری کے پیچھے لگ کر نماز چھوڑ دیتا ہے کہیں بیوی بچوں کی آڑ میں نماز چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے قران کریم کے اندر ارشاد فرمایا رجال لا تلهم تجارت ولا بیر عن و لا بين ان ذکر الله واقام السلام و اتاء الزکا يخافون يوم تتقلب فیہ القلوب والعبصار ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان مومنین تو وہ ہیں نہ ان کو ان کی تجارت نہ خرید و فروخت نہ ان کی نوکرییں اللہ کے ذکر سے نماز کے قائم کرنے سے زکاة کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے کس دن سے جس دن آنکھ اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے پیارے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو اہل تقویٰ کی علامت ہے نماز وہ عبادت ہے جو بندانی آج کی حفاظت کرتا ہے وہ بندہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے ورنہ وہ گمراہی کے اوپر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد سرمایا الف لام لا ممیم ذالک الكتاب لا رعب فی مدل للمتقین ارشاد سرمایا الف لا ممیم ذالک الكتاب یہ قرآن مجید جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ کتاب ہر شک و شبہ سے پاک ہے یہ کتاب کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور تقوی والے لوگ کون ہیں متقی لوگ کون ہیں آؤ اس کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد سرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد سرمایا ارشاد سرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غائب پر یقین رکھتی ہیں اور نماز قائم کرتی ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس رزق میں سے اللہ کی رہا میں خرچ کرتی ہیں اگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا وہ سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر یقین رکھتے ارشاد فرمایا اولائک علی ھدن یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں المفلحون یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں تیرے بھائیوں نماز وہ عبادت ہے جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے یہی بندہ در حقیقت سچا پکا مومن مسلمان ہے اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ہاں بڑے بلند درجات ہیں بڑا ہی عزت والا رزق ہے ایسے لوگ نمازی ये लोग اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی معزز لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد الَّذِينَ اِذَا اللَّهُ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى ارشاد کہ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب قرآن کریم کی آیات لعوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرنے والے ہیں وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتی ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی رامیں خرچ کرتی ہیں آگے ارشاد ذرمایا اے مسلمانوں سنو بڑی ہی پیاری آیت ہے اولائکہم المؤمنون حقا یہی لوگ در حقیقت سج کے پک کے مومن ہیں لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی ہاں بڑے بلند درجات ہیں اور بڑی مغفرت ہے اور ایک عزت والا رزق ہے میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایسے انسان کے لئے اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کا وعدہ کیا ہے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے جو جنت والوں کے لئے سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء بعد یعمرون بالمعروح وینہون عن المنکر ویقیمون السلام ویعطون الزکا ویعطیعون الله ورسولا اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ارشاد فرمایا اہلِ ایمان مرد اور خواتین آپس میں گزرے کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتی ہیں برائی سے روکتی ہیں نماغ قائم کرتی ہیں زکاة ادا کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطعاد کرتی ہیں یہیں لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کی رحمتی ہیں ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ رحم فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت بڑا زبردست حکمت والا ہے آگے اللہ رب العزت نے انشاء سر وعظى الله المؤمنين والأمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ارشا سرمایہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے اہل ایمان مردور خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں بڑے ہی اچھے ٹھکانے ہیں اس جنت کے اندر ارشاد سرمایہ کہ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے وارد عن اللہ اکبر اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رضا ہوگی خوشنودی ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت ہے دالک العظین ارشاد سرمایا کہ یہیں در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے او میرے بھائیو آگے اور مزید نماز کی اہمیت اور فضیلت سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے جس سے مراد صورت فاتحہ ہے یعنی پہلے بندہ اللہ رب العزت کی حمد و غنا بیان کرتا ہے اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے پھر بندہ اپنی گزارشات اپنی دعائیں اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھتا ہے میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ ڈرٹ مباشرتن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 عزت اس کا ایک دریا بلند کرتا ہے ایک گناہ مٹا دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے میرے بھائیوں اور نماز وہ عبادت ہے جس کے لئے بندہ مسلمان جب اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک ا درجہ بلند ہوتا ہے گنا معاف ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب وہ نماز کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے نماز کا کرتا ہے اللہ رب اس کے بارے میں مکمل لکھ دیتا ہے کہ وہ نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ بےبود نہیں ہوتا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ کے اوپر رحمتیں نازل فرما اے اللہ اس کو معاف کر دے اے اللہ اس کو بخش دے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں میرے بھائیو السحی بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان صحیح طریقے سے حدو کرتا ہے یعنی سنت کے مطابق حدو کرتا ہے وہ آخر میں یہ کلمہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لم و ان محمد عبد و رسولم اللہ کے فرماتی ہے ربید جلال اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے جس دروازے سے چاہتا ہے تو جنت کے اندر جہاز چلا جا میرے بھائی اور وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد کہ دن کے اندر جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو وہ ڈیلی اس نہر کے اندر غسل کرے کیا اس کے اس جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی صحابہ نے ارد کیا اللہ کے کی رسول نہیں آپ نے ارشاد جرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جو بندہ پانچ نمازیں ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے البتہ کہ وہ کبائر سے اجتناب کرے میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ باج جماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جو بندہ مسلمان دن کے اندر پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے رب جلال اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یعنی نماز پڑھنے والے لوگ رب جلال کے محبوب بندے ہیں اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے ہیں میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا میرے بھائی نماز وہ عبادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ ہوا اللہ وہ اللہ کی امان میں ہے اللہ کی حفاظت میں ہے اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تحقیق اس کے عمل برباد ہو گئے میرے بھائیو نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا روشنی ہوگی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرد نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز ادا کرتے چاشت کی نماز ادا کرتے سورج گرہن کی نماز ادا کرتے چاند گرہن کی نماز ادا کرتے سلاتل الاستخارہ ادا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت ہوتی غم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ ع وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے اللہ کے رسول سفر سے جانے سے پہلے نماز ادا کرتے اللہ کے رسول سفر سے آنے کے بعد نماز ادا کرتے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو بندہ مسلمان جن کے اندر اللہ کے لیے بارہ رکاتے ادا کرتا ہے فردوں کے علاوہ اللہ رب العزت ایسے مسلمان کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے میرے بھائی وہ بارہ رکاتے کون کون سی ہیں فجر کے فرذوں سے پہلے دو رکعتیں اسی طرح ظہر سے پہلے چار رکھاتے اور ظہر کے فرذوں کے بعد دو رکعتیں اسی طرح مغرب کے فردوں کے بعد دو رکعتیں اسی طرح عشاء کے فرذوں کے بعد دو رکعتیں اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان اثر کے فرذوں سے پہلے چار رکعتیں ادا کرے اللہ رب العزت ایسے انسان کے اوپر رحمت نازل فرمائے اسی طرح میرے بھائیو بخاری اور مسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اے مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اس کے لیے پوری رات کا قیام دکھا جائے گا اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے چہرے ان کے پاؤں ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے اس لیے میرے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے قیامت کے دن کیا روشنی ہوگی کیا چمک ہوگی؟ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محشر کے میدان میں پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہی ہیں یعنی نمازیوں کے پاس قیامت کے دن بولو کے نشانات ان کی پہچان ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشانات دیکھ کر اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ یہ لوگ میرے امتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماشاء اللہ خود تو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد نماز سے باغی ہے بچے نماز نہیں پڑھتے بیوی نماز نہیں پڑھتی میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا علیها ملائکۃون غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس کے اوپر بڑے ہی سخت طبیعت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ نہیں کرتے اللہ رب العزت جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتی ہے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ارشاد فرمایا وہ امر اہل بالسلام سطبر علی اے نبی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کیجیے یعنی یہ نہیں کہ ایک دن کہا بیٹا نماز پڑھ لو گھر والی سے کہا نماز پڑھ لیجئے اور دوسرے دن بھول گئے نہیں بلکہ کی اختیار کیجئے روز ان کو نصیحت کیجئے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو اور دس برس تک جب پہنچ جائیں اگر وہ نماز کی پابندی نہ کرے تو ان کو مار دو نماز کے لیے ان کو نماز کا عادی بناؤ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر باپ اپنے بچے کو اس بات کی وسیعت کرے جیسا کہ لکمان علیہ سلاۃ وسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیام السلام اے میرے بیٹے نماز قائم کر اسی طرح میرے بھائیوں اللہ ابل عزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلات کا نماز کا حکم دیا کرتے تھے اسی طرح میرے بھائیوں ذکری علیہ السلاۃ و السلام محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے فرشتو نے آ کر یخیا علیہ سلاۃ و السلام کی خوشخبری دی کہ اے ذکریہ اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے وہ نماز کی حالت میں تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا اقیم السلام علی ذکری اے موسیٰ میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جب اپنی ماں مریم علیہ السلام کی گود میں تھے انہوں نے اپنی امت کو اس بات کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کی وسیعت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکاة ادا کروں اس بات کا اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد سرمایا وَعَقِيمُ السَّلَابُ وَآَتُ الزَّكَابُ وَرْكَعُمَ الْرَّاقِعِينَ نماز قائم کیجئے زک ادا کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیجئے یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی رب جعلنی مقیم السلام ومن درعیتی اے اللہ مجھے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اے میرے بھائیو اگر سننا چاہتی ہو تو سنو اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اتنا اتنا نمبہ قیام کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے جب آپ سے کہا جاتا تو آپ ارشاد ضرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گدار بندہ نہ بنوں اسی طرح میرے بھائی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک رات تحجت کی نماز میں ایک راکات کے اندر سورت بقرہ کی تلاوت کی سورت علی مغان کی تلاوت کی سورت النساء کی تلاوت کی غور کرو مسلمانوں اللہ کے رسول ایک, ایک راکات کے اندر کتنی کتنی نمبی قرات کرتے تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آئیے میرے بھائیوں اب ان لوگوں کے بارے میں سن لو جو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن جماعت چھوڑ دیتی ہیں کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو بندہ عبان سنے اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے بغیر کسی شریع ادھر کے ایسے انسان کی نماز نہیں ہے اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لئے حکم دوں اور پھر میں اقامت کے لئے حکم دوں اور کسی شخص کو اپنی جگہ مسلح پر کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ نمازوں کے لئے مسجدوں میں نہیں آتے ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اے مسلمانوں غور کرو وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے جو لوگ جماعت کے لئے مساجد میں نہیں آتے ایسے لوگوں کے گھر کو آگ لگا دینے کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم